بعض قصاب ذبح کرنے کے بعد گائے کے گلے میں چھری گھوپتے ہیں کیا ان کا یہ عمل جائز ہے بالکل جائز نہیں ہے یہ ظلم ہے اس طرح سے چھری مارتے ہیں کہ جلد از جلد وہ گائے ٹھنڈی ہو جائے ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے جی ہاں بالکل ان کو منع کرنا چاہیے آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے قربانی کرنے والے کی کہ اس کے سر پہ کھڑے رہیں اور اس کو کاٹ دینے کے بعد جو ہے اس کو یہ بالکل اجازت نہ دیں کہ مزید اس کو جو ہے کاٹتا چلا جائے بعض کا یہ بھی کرتے ہیں کہ کھال کو ضرورت سے زیادہ چیرتے چلے جاتے ہیں یہ بھی مطلب اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے تو جتنا تین رگے کم از کم جو کٹنے کی شرط ہے وہ تین رگیں جب کٹ جائیں تو اس کے بعد جانور کو مزید جو ہے نا اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے وہ تھوڑا سا پانچ سے دس منٹ زیادہ لے لے گا جانور اس کا دم نکلنے میں لیکن وہ سکون سے اس کا دم نکلے گا تو آخری دم پہ تو اس کو بےچارے کو دم نکالنے دو ویسے بیچارے کو اتنا گلیوں میں گھماتے ہیں اور وہی وہ وہی پریشان ہوتا ہے وہ کوئی مطلب کھارا در میٹھا در یا یہ کوئی گھاچی باڑے کا رہنے والا تھوڑی ہوتا ہے جانور وہ تنہائی پسند خاموشی پسند ہوتے ہیں وہ جانور جو ہوتے ہیں نا وہ گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں وہاں اندھیرے ہوتے ہیں سناٹا ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے وہ یہ کہ تھوڑی رات کے رائی ہوتے ہیں کہ فٹ پاتھ شا اوٹا شاہ نہیں ہوتے ہو کہ یہاں پہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گٹ کے پان کھاتے ہوں وہ بیچارے شریف ہوتے ہیں جانور ان کو گلیوں میں گھماتے ہوٹنگ کرتے ہیں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اس سے